الرحمن و رحمہ اللہ وبرکہ السلام علیکم اللہ و برکاتہ سفید والی بات باقی تمام سامعین خارن گرامی برادران سب کچھ باقی کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوہ شریف میں سے درس نمبر دو سو بیاسی ابلیک چار ہے یعنی دو سو بیاسی مجموعی درست ہے شروع اور چار جو ہے نماز تحجد سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنے کے دعا کے بارے میں ہے ہم نما تاجد سے مربوط جو ہے تاجد سے مربوط مضموعی طور پر خود تعاجد پڑھنے کے ترقہ اس کے بعد کی جو دعائیں سداشور ان میں اس سلسلے میں چوتھا درس نماز تحجود کے بارے میں تو نماز تعجد سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنے کی دعا جو ہے اس دار کے بارے میں توجہ کریں گے تو آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کا اس سے پہلے والد درس میں نمبر تین تاجر کی سلام پھیرنے کے بعد آخری سلام پھیرنے کے بعد ہاں جی آپ نے جو ہے صبح اللّہ وحمد اللہ عظیم اسلام اللہ دعا کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد درج شریف دس مرتبہ پڑھیں پھر الحمدریف پڑھیں ہاں جی الہم شریف کو دعا کی حفظ میں پڑھیں الہم شریف پڑھنے کے بعد آج کے درس یہ دعا ہے سورہ فاتحہ پڑھ چننے کے بعد درج ذیل ہاں جی دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں پڑھا کر یہ دعا بھی بہت سے جامع اور خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی عبادت اور بندگی کی توفیق مانے کے لیے ہاں جی اللہ کی اطاعت و بندگی اللہ کو کثرت یاد کرنے کے اللہ کی نعمتوں کا شور ادا کرنے میں اور اللہ کی بہترین عبادت کرنے میں عمدہ عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا طلبگار ہیں اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچ کے رہنے کے لیے بھی اللہ سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی بے نہت رحمتوں کا سوال بھی کرتے ہیں اور آخر میں جو محمد, محمد علیہ محمد علیہ و صلاحۃ پر درود بیچتے ہیں جو کہ ہمارے ہر دعا کے آخر میں ہم بیچتے ہیں تو یہ دعا آج کے درس ہماری اس دعا کی توضیع ہیں تاج کی جو ہے آخر نماز ختم ہو گیا تاجر درمرتبل مطلب دروز بھی پڑھ لے الحمد شریف پڑھ لے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں رب دعا کے ہے رب اعن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب این اعلی ذکر کا و شکری کا و حسن عبادت کا و توفیقی توعتکا و جتناب معاشیت رب حبلی من کا رحمتا ان کا انطل و حاب و اللہ علا خیر خلق محمد و العلیہ اجمعین ہاں وصلی اللہ علّہ خیر خلقی محمد والم صلی اللہ تعالی ہاں اللہ خیر خلقی محمد والمین یہ مبارک دعا ہے جو کہ تحجر کے نماز اختتام پر شادر سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے معتجمہ محسر تو جی ہاں ربی یعنی اصل میں یا ربی ہے یا عربی ادب کے لحاظ لکھنے میں ہذف مانا معنی سے موجود ہیں جس کے آخر میں جو یا نظر آتے ہیں یہ میرے کے معنی میں ہاں جی شروع سے جو ہے حرف ندا یا کو حذف کیا ہے اور آخر سے یا کو بھی حذف کر کے صرف بھاگ کے نیچے زیر رکھا ہے ربی ہاں جی ربی نے اے میرے رب اے میرے مالک اے میرے پروردگار تربیت کرنے والے چونکہ رب کے یہ سارے معنی ہیں ہاں جی ربی آئین نے آئین جو ہے اس کے میں نے صرف ہی تھوڑا سا توضیح دیا ہے تو وہ توضیح جو ہے میں اس طرح طاؤلوں کو ابانٹ کے زیادہ فائدہ نہیں ہے اصل میں آئین نون نے پھر دوبارہ نی الگ سے ہے ہاں جی پھر دو نون ایک ساتھ آ تو نون کو نون میں اہتمام کر کے آئین نی پڑا ہے تو یہ اس میں نی یعنی میری کے معنی میں ہے اس نون کو نون بقا بولتے ہیں یا می کے معنی میں تو میرے آئین کے معنی آآ یو عین فیل چھ یہ فیل چھ امر قصے ہے پھر امر ہے ہاں جی آئین پھر نی کے ساتھ جوڑا وہ مفول ہے اس نون کو نون وقاع بولتے ہیں ہاں جی یاد سے پہلے آتا ہے عام طور پر فیل میں تو آئین جو ہے اس میں میں آئین نی ہے اور یہ امرکش گاہ ہے آ آنا یو عین الفیل سے باب افال سے صرفی دربراز دل الران علماء کرام جانتے ہیں طلبہ تو اس میں تھوڑا میں نے صرفی تاخیر کیا اس لفظ کے بارے میں وہ سارا میں نہیں بتا رہا ہوں اور صرف جو اتنا بتا رہا ہوں یہ آنا یو عین الفیل سے یہ باب افعال صرفی طور پر اور یہ آئین آئین امر ہے ہاں جی نی الگ سے میرے کے معنی میں اس میں وہ نون کا بھی نون صرف لفظ کی لفظ اندر لایا اصل میں وہ یا ہے یا کو نون چھپل عمر سے ملانے کے لیے بیچ میں وہ نون لاتے ہیں ہاں جی تو رب آئنی یعنی آئنی میری مدد فرما ہاں جی آئنی جو ہے تو دو نون کو جمع کر کے اس کو الغام بولتے ہیں پھر آئنی ایک نون لیتے ہیں اس کو اوپر تحصیل لیتے ہیں تو رب آئینی ہاں جی آن یون آنتن سے اس کے معنی مدد کرنے کے معنی عربی القاموس سے جدید میں لکھا ہے آن یون اس کے شیغا آئین ہاں جی پھر آج سے جوڑا ہے تو آئنی ہو گیا تو معنی ہو جائے گا رب بھی اے میرے رب آ ان میری مدد فرما رب بھی آئنی اے میرے مر رب میرے مولا اے میرے آقار میرے پرولگار اے میں تربیت فرمانے والا آ ان تو میری مدد فرما ہاں جی تو میری مدد فرما کس چیز پر اللہ ذکر کہا تجھے یاد کرنے میں اللہ مجھے تج یاد کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرما کہ میں ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہوں ہمیشہ تیری یاد میں رہوں ہمیشہ تجھے اپنی زبان اور دل پہ دل و دماغ میں حاضر رکھوں بس کہا تیری نعمتوں کے شکر کرنے میں اللہ تو میری مدد کرے کیونکہ اللہ انسان کے دل و دماغ میں احساس دلائیں کہ ہم میں کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت نعمت نوخوار ہوں کتنے اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر نعمتیں ہیں بے نہایت نعمتیں دین کر میں کبھی ہم نے آنکھ کیا ہے کہ یہ آنکھ اسی کتنی عظیم اگر کسی کو کوئی بولے میں پوری دنیا تمہیں دے دیتا تم تم اپنے ایک آنکھ مجھے دے دو آپ دینے کے لیے تیار ہے اپنے ایک پیر پوری دنیا دے دیں ایک پیر دینے کے لیے تیار ہے ٹہنوں سے کاٹ کے پورا بھی نہیں ہے ایک ہاتھ جو ہے کلائی سے کاٹ کے دینے کے لیے تیار ہے پوری دنیا دے دیں اب دیکھو کتنی عظیم نعمتیں ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کے اپنے وجود کے اوپر رکھا ہوا ہے باقی دل و دماغ کی تو بات ہے اللہ یہ ظاہر اعضا ہے پوری دنیا دے دیں آپ دینے کے لیے تیار نہیں یہ نعمت اللہ نے مفت میں آپ کو دیا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا کوئی چیز نہیں لیا کوئی چیز نہیں لیا, چیز نہیں لیا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں یہ احساس دے لائے کہ ہم اس کے نعمتوں کو شکر کریں اس کی مدد کی ضرورت اس لیے اللہ سے مدد دیتے ہیں اے اللہ آئین نہیں تو میری مدد فرما ہاں جی. جی اللہ ذکر کا تو دیہات کرنے میں شکر کا اور تیرے نعمتوں کا شکر کرنے میں اور ہو عبادت کا خوشن کے معنی کیا ہیں آسن یا سن حسن سے بہتر ہونا عمدہ ہونا تو حسن عبادت کا یعنی کہ من جائے گا یعنی تیری اچھی عبادت کرنے میں تیری بہتر عبادت کرنے کے لئے اللہ میری مدد فرما تیری عمدہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تو میری مدد فرما کیونکہ اللہ مدد کریں گے تو ہم حضور پل کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کی بندی کر سنگے کسی کی خدمت کریں تو فی صبل اللہ کریں گے ہاں احسان نہیں جتائیں گے منت نہیں جائیں گے رہا نہیں کریں گے اللہ عبد اللہ توحفی نہ دے تو پھر انسان ہاں جائیں اول تو عبادت کرنی پڑے کریں گے تو رہا کریں گے مال دیا کوئی مدد کیا تو احسان جتائیں گے رہا کریں گے سب ضائع ہو جائے گا لہٰذا اچھی عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے واقع ہو جائے اور خلوص کے ساتھ تو للہ اس میں کوئی دنیاوی اغوا شامل نہ ہو تو اس بھی اللہ ہی کی توحفے کی ضرورت ہے لہٰذا اللہ سے مدد مانتے ہیں اللہ خوش نے عبادت ہی تیری اچھی عبادت کرنے میں تیری عمدہ عبادت کرنے میں تیری بہتر میں تو میری مدد فرما اور آگے فرماتے ہیں وہ توفیق کے تو ہاں جی توحفی کے توفیکہ توفیق کے جو ہیں <تصفح> یہ توحفے <طوفیق> کے لفظ <تصفح> اس کے معنیٰ مصالحات تسویہ برابری مطابقات کامیابی ہاں؟ اور وہ وقف فیل سے ٹھیک بنانا موزون بنانا مناسب بنانا مطابق کرنا کو موافق کرنا اہل بنانا ترتیب دینا ٹھیک ٹھاک کرنا یہ سارے المنجد لغت میں لکھا خود تحفے کے لفظ توفیق جو عائد میں آیا ہے دعا میں آیا ہے اس کا معنیٰ معنی لکھا ہے بناوٹ میں آیا ہے ساخت میں آیا ہے مطابقات مناسبت موافقت تصرف گنجائش موازنہ کرنا ہم آہنگی ترتیب تشفیہ صلح مصالحت ثالثی مصالحت کی کوشش <تصفح> یہ سارے معنی ہے جھگڑا چکانا معمول کے مطابق تعلقات کو معمول کے تعلقات کو دوبارہ قائم کرنا یہ سارے معنی جو ہے توفیق اس کے علاوہ جو ہیں آخر میں سب سے قریب تاجمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کامیابی اللہ تعالیٰ سے بندے کو عطا کردہ کامیابیوں کو توفیقہ ہیں اچھا نتیجہ کسی بھی کام کی خوش نصیبی اقبال مندر بہرہ مندر کامیابی ان تمام معنی کو توفیق کہا جاتا ہے لیکن یہاں دعا میں اے اللہ حسن نے توحفیقی گا اور توحفی کا تواد تو یہاں توفیق کا کیا معنی ہے ان معنی میں سے یہاں ان دعا میں جو ان معنی میں سے مناسب معنی جو ہے کامیابی موافقت خوش سے بھی اچھا نتیجہ زیادہ مناسب ہے اور تعات کے معنی کیا ہے اعتعاد فرما بردار اللہ کی بندگی تو اس کے معنی کیا ہوا اللہ جو ہے وہ توحفی کے تواد کا اللہ مجھے تیری ہاں جی عبادت کرنے کی تو مجھے توحفی عطا فرما تیرے عبادت کرنے کی اللہ تو جو ہے تیرے عبادت کرنے میں تو تو مجھے جو ہے ہاں جی کامیابی عطا فرما تو عبادت میں تو میری اپنی رحمتیں میرے شامل حال فرما اے اللہ میری عبادتوں کا جو تیری عبادت کرنے میں مجھے اس کا اچھا انجام دے دے خوش نصیبی عطا کرے یہ سارے معنی اس میں مناسبت ہے وہ ہے کہ اللہ تری اطاعت و بندگی سچی عبادت و بندگی کرنے میں مجھے کامیابی عطا کرے کیونکہ اللہ چاہیں تو کامیابی مل سکتی اللہ نہیں چاہیں تو کامیابی نہیں مل سکتی وہاں وہ اجتناب معاشی اجتناب آب افتحال تھی اجتناب کی معنی پرہیز کرنا دور رہنا معاشیت گناہ کے معنی میں ہے تو اجتناب معاش گاہ اللہ تو میری مدد فرما آئینی میں نے اللہ اور تو میری مدد فرما اجتناب ماشدگاہ تیرے گناہوں سے دور رہنے میں دور رہنے کی تم مجھے توحفہ یا دور رہنے کی تو مجھے میری مدد فرما اجتناب ماشدگاہ ہاں جی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں میں اللہ تو میری مدد فرما تیرے اچھی ذکر کرنے پہ ہمیشہ تیری یاد میں رہنے میں تو میری مدد فرما تیرے نعمتوں کا شکر کرنے میں و کا و خوشنِ عبادت کی تیرے عمدہ بہتر پل سے عبادت کرنے میں توفیق کے تحت کا تیرے اعتاط و بندگی کرنے کے توفیق میں و اشتناک گناہوں سے بچنے میں ان تمام نیکاؤں میں اللہ تو میری مدد فرما تیرے رحمتیں میرے شامل حال ہو آخر میں پھر فرماتے ہیں رب بھی حبلی ربی بھی یعنی اے میرے رب یہاں پر یار ہے یا گرا ہے آخر سے یا بھی گرا ہے نیچے زیر آیا جہاں بھی سر کا ہوگا تو یارب بھی رب بھی یعنی اے میرے پرور دیکار کے معنی میں. رب حبلی مل کا رحمت را. ہاں جی رب بھی حولی تو رب بھی حبلی یعنی وہاب سے حب کے معنی جو ہیں امر کے ساتھ مجھے آتا فرما مجھے دے دے مجھے عنایت کرے مل لدن کا جو ہے من پاس کے معنی میں من یعنی سے لدن پاس ذرا فِ پاس یعنی معنی پاس کے معنی میں یعنی تیرے پاس سے یہ رشن کا دکھا رحمتن کی مانیم خیر رحم مہربانی ہاں تو اللہ تعالی سے دعا کریں اے اللہ جو ہے رب حبلی اے اللہ تو میری مدد فرما ہاں تو مجھے عطا فرما مل لدن کا تیرے پاس ہے رحمتن رحمت مجھے عطا فرما تیری مہربانیاں میرے شامل حال ہو تیرے رحم و کرم اے اللہ مجھے شامل حال ہو تیرے شفقت اور اے اللہ میرے شامل حال تو مجھے رحمت عطا فرمت اپنے پاس سے اے ان نہ بے شک اے اللہ تو لفظ انا جو ہے بے شک معنی میں انت یہ کا کہ بات دوبارہ نے تو معنی میں زور پیدا کرتا ہے اے اللہ ان نہ انت بے شک تو, تو ہی الہاپ الواح یہی جو اوپر و حب آئے تھے نے اسی اسی کا مبالغہ کا شکار وہ ہب یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا الواح اس مبالغے بہت زیادہ عطا کرنے والا بہت زیادہ بزد و باشش کرنے والا بہت زیادہ دینے والا پہلی بات اللہ تعالیٰ کے عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے لہذا اللہ سے یہ فرماتے ہیں. ان کا اللہ سے رحمت مانیں اللہ میں تجھ سے تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے نواز دیں ہاں رحمت میری شامل حال و اپنے پاس ہے بے شک ان نہ کا تو انتہ تو ہی اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے کیونکہ اللہ کے کی خزانے میں تو کوئی کمی ہوتا نہیں امریکن فیکون سے ہر چیز اللہ نے پیدا کرنا ہے بس بندے کے اندر اہلیت پیدا کرے اللہ کی کو علم دینا تو وہ علم کے لیے اہلیت پیدا کرے مال دینا تو مال کے لیے اہلیت پیدا ایمان دینا تو ایمان کے لیے اہلیت پیدا کرے ہاں اپنے اندر کچھ تبدیلی لائے اس اچھے کاموں کے لیے ضرفیت پیدا کرے ہاں جی اپنے اندر چونکہ ہر اچھی چیز کے لیے جو نہ ہر جو گندی چیزیں گندی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اچھی چیزیں اچھی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں تو اچھی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں لہذا ہمیں اللہ سے اپنے اندر اللہ سے غلام سے شکار کرتے ہوئے اللہ سے بخش مانتے ہوئے اپنے اندر ظرفیت پیدا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ہر طرح کے رحمت سے بندے کو نوازتا ہے چونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے بندہ میں اہلیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہر رحمت سے نوازتا ہے تو اس لئے اللہ سے فرماتے ان نقل البہ بے شک اللہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے فرآن پر میں اللہ نے خود فرمایا انبیاء کے زبان سے بھی اللہ کے بارے میں فرمایا ان نے کہا انتر وہ تو بہت زیادہ ادا کرنے والا ہے اللہ تعالی نے خود اپنے بارے میں فرمایا میں وہاب ہوں میں کریم ہوں میں بہت زیادہ دینے والا ہوں اجن اللہ کی بہت کو میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چاہوں چکا ہوں اللہ کی بہت کو ہم درخت نہیں کر سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے جس طرح جو ہم بڑوں کی بہت کوئی چھوٹا بچہ نہیں سمجھ سکتے چھوٹے بچوں کا آپ جو ہے دس روپئے کا شکوں کا جو ہے سو دو سو نوٹ اس کے سامنے لو یہ پیسہ بول کے دے دیں تو وہ بچہ بولیں کہ مجھے ابا نے ماموں نے بھائی نے بہت پیسہ دے دیا لیکن آپ ہمیں اس کے سامنے اس طرح وہی پیسہ رکھیں تو ہم اس کو آم اٹھا کے نہیں دیکھیں گے ہمارے بہت تو اس سے بہت زیادہ ہے اس طرح وہ جو اربوں سے کھیلتے ہیں ان کا وہ ہاں جی وہ ان کی بہت ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے تو اس طرح اللہ جو کہ بے نہایت رحمتوں والا بے نہایت عنایتوں والا بے نہایت لطف کرام والا تو اس کا وہاب وہ خود فرمایا میں وہ ہوں ہماری دعا میں فرمایا اللہ سے مختب کرتے ہیں انتقال اللہ کے پیارے نبی کی دعا ہے چونکہ انبیاء اللہ کو بہتر پہچانتے ہیں تو جب اللہ کے وہاب سے قرآن پامی بھی اللہ نے خطی الحاب کہا ہے لہذا جب اللہ کا بہت زیادہ دینا اللہ کا بہت ہمارے سمجھ باہر ہے لہذا بندہ اپنے اندر لیاقت پیدا کریں زرحت پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ انسان کو ہر چیز جو بھی کری وہ لاحقہ دے دیتے آخر میں چونکہ ہر دعا کی قبولیت کا محر شریف ہے بل شریف پڑھتے ہیں اور صلی اللّہ اور تعالیٰ اللہ خیر خل کی یا اللہ اپنے رحمتیں اپنے در نازر فرما اب تیرے بندوں میں سے سب سے بہترین محلو پر خیر خیر سے خلاق مخلوق ہے تیرے مخلوقات میں سے سب سے بہترین معلوم کو کون سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وعل آ پاک ہیں آل پاک ہیں آج میں سب کے ساتھ محمد آل محمد سب کے سب کیونکہ سب سے بہترین معلوم ہے ان سب پر تیری رحمتیں نازل فرما تو اس طرح زن گرامی کے بعد جو دعا پڑھتی ہے وہ ختم ہو